گزشتہ درس میں میں نے ایک اصول آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور وہ اصول ہے قرآن مقدس کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی تفصیل اور تشریح وہ معتبر ہوگی جو قرآن نے خود کی ہو قرآن مقدس اگر کسی آیت کی تفسیر کسی دوسرے مقام پر بیان کر دے تشریح کر دے تو اسے ہی تسلیم کرنا پڑے گا سورت الفاتحہ میں ہر بندے نے ایک التجا ایک درخواست اور ایک دعا اپنے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے یہ دن سرات ال اس کی میں وضاحت تشریح اور تفسیر ارض کر چکا ہوں د کا مطلب ہے ہمیں اس سیدھے رستے پر پکا رکھ پختہ رکھ اسی پر ثابت قدم رکھ سرات مستقیم کیا ہے کون سا رستہ ہے اس کی تفسیر ہم نے قرآن پاک کی ایک دوسری جگہ پہ آپ کو دکھائی کہ سراتے مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا سرات الزینہ ان آنتا یہ سورت فاتحہ میں بڑے اختصار کے ساتھ سرات مستقیم کی وضاحت کی انمتا علیہم جن پہ اللہ کا انعام ہوا جن پہ اللہ کا احسان ہوا وہ کون لوگ ہیں اسے اللہ نے سورت نسا میں جا کے بیان کیا فرمایا کہ جن لوگوں پہ میں نے انعام کیا وہ ہیں من النبیین و صدیقین والصالحین یہ بات ہو گئی کہ سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پر اللہ کے نبی چلے سرات مستقیم وہ سڑک ہے جس پر صدیقین کین چلے سرات مستقیم وہ شاہراہ ہے جس پر شہدا چلے اور سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پر بزرگان دین چلے صالحین اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندے وہ سرات مستقیم ہے یہ بات طے ہو گئی قرآن نے خود طے کر دی اس کے بعد میں نے سورت انعام کی ایک آیت آپ کو گزشتہ درس میں دکھائی آپ کو سنائی آپ نے پڑھی جس میں اللہ نے اٹھارہ نبیوں کا نام گنا باقیوں کا ذکر اجمالن کر دیا اللہ نے فرمایا وج تبئی نا ہوں وہ میں نے ان نبیوں کو چنا میں نے انہیں منتخب کیا میں نے انہیں پسند کیا میں نے ان کے سر پہ نبوت کے تاج سجائے میں نے انتخاب کیا ان کا وہ ہدئی ناہم الا مستقیم اور میں نے ان تمام نبیوں کو سیدھے رستے پہ چلایا تو طے ہو گیا کہ سیدھا رستہ وہ ہے جس پر کون چلے ہیں امبیا چلے ہیں پھر میں نے اشار آپ کو بتایا کہ سراط مستقیم وہ سڑک ہے جس پر اللہ کے نبی چلتے رہے اور اس سڑک کی ایک علامت قرآن نے یہ بیان کی کہ اس رستے میں شرک والی بیماری موجود ہو نہیں شرک نہیں ہے اس رستے میں قرآن نے اس کو ذکر کیا آپ ایک اور جگہ دیکھیں سفا نمبر ہے دو سو چون صفحہ نمبر ہے دو سو چون سورت کا نام ہے سورت النحل ناخل پارے کا آخری سفح نکال لیجئے آیت نمبر ہے ایک سو بیس سفا نمبر دو سو چون چودویں پارے کا آخری صفحہ آیت نمبر ہے ایک سو بیس رکو ختم ہو رہا ہے اگلا رکو شروع ہو رہا ہے دو سو چون سفے کی چوتھی سطح ہے جی مل گیا جی ان ابراہیم کان امتن کان تل اللَّهِ امت کے عربی میں کئی معنے آتے ہیں امت کا ایک معنی ہے امام پیشوا رہبر ایک امت کا مانا ہے جماعت جماعت گروہ ایک امت کا یہ مانا ہے ایک امت کا مانا ہے حق و صداقت کا علم بردار جو بھی آپ مانا کریں حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے کہ انہیں سچ جاتا ہے ان ابراہیم کا نمتن بے شک ابراہیم تھا امتن پیشوا امام قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ پہ کہا انی جائے لوکل انا سے امام اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے کیا مطلب ہے وہاں امام کا ان ابراہیم کا نا امتن ابراہیم کو ہم نے امام بنایا ابراہیم کو ہم نے پیشوا بنایا کیا مطلب یعنی جب اسے مسائب کی بٹھیوں سے گزار لیا جب دکھوں کی وادیاں اس کو عبور کروا لی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا باپ کو چھوڑا خاندان چھوڑا وطن چھوڑا اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا جان کی قربانی دے دی پھر نوے سال کی عمر تک اولاد نہ ہوئی اکلوتا بیٹا مل گیا ابھی وہ دودھ پیتا ہے ہم نے کہا اسے بے آبان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اس نے ہماری بات مان لی وہی بیٹا جب ساتھ دوڑنے لگا ہم نے خواب میں کہا اس کے گلے پہ چھری رکھ دو اس نے دوسری بات نہیں کی جب ہم نے مسائب کی بھٹیوں سے اسے گزار لیا امتحان اس کے لے لیے تو ہم نے اپنے پیغمبر کو انعام دیا کہ اسے ہم نے امام بنایا مطلب یہ تھا کہ اے ابراہیم آپ امتحان میں سو فیصد کامیاب ہوئے ہم نے آپ کو امام بنایا ہے آج کے بعد جتنے پیغمبر جتنے رسول اس دنیا میں آئیں گے اے ابراہیم وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے سارے پیغمبر تیری اولاد میں سے آئیں گے تیری اولاد کے باہر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق پیغمبر اسماعیل پیغمبر اسحاق کے بیٹے یعقوب پیغمبر یعقوب کے بیٹے یوسف پیغمبر یہ نسل چل پڑی ہے پیغمبروں کی اسماعیل علیہ السلام کا کوئی بیٹا پیغمبر نہیں ہوا یہ پیغمبروں کی لڑی حضرت اسحاق سے چلی ہے جو پھر بنی اسرائیل میں پہنچی حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے بارہ کی اولاد ہوئی اسی لیے بنی اسرائیل کے قبیلے کتنے تھے بارہ سمندر میں رستے کتنے خشک ہوئے بارہ پتھروں سے چشمے کتنے جاری ہوئے بارہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھی وہ بارہ قبیلے تھے حضرت اسحاب کی اولاد میں نبوت چل پڑی حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا صرف ایک پیغمبر آئے ہیں ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم کان امتن میرا ابراہیم جو ہے وہ پیشوا تھا کہ ہم نے نبوت اس کی نسل میں رکھ دی کہ تیری نسل سے باہر اب نبوت نہیں جائے گی دوسرا معنی کر لو ان ابراہیم کان امتن میرا ابراہیم اپنے وجود میں جماعت تھا جماعتیں ہوتی ہیں نا اس میں جو بڑا دھڑنے والا آدمی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بندے کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ذات میں انجمن ہے یہ ایک بندہ پوری انجمن کے برابر ہے اللہ تعالی اللہ اکبر مزہ تو یہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کام کرے اور اقرار کون کرے اللہ کائنات کا رب اس کا اقرار کر رہا ہے اللہ فرماتے ان ابراہیم کان امتن پوری جماعت مل کر اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا اکیلے ابراہیم نے کیا تھا یہ پوری جماعت کے برابر ہے میرا اکیلا پیغمبر ابراہیم کانتن کانتن کا مینا ہے فرما بردار کانتن فرما بردار ہے للہ کس کے لیے دوسری بات نہیں کی اللہ اکبر حیران ہوتا ہے بندہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دودھ پیتا بچہ ہو نوے سال کی عمر میں ملا ہو اکلوتا بیٹا ہو بڑھاپے کی اولاد ہو ابھی وہ دودھ پیتا ہو اور اللہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ چھوڑ کے چلے آؤ جہاں کھیتی کوئی نہیں گھاس کوئی نہیں درخت کوئی نہیں پانی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں پرندے کوئی نہیں خیمے کوئی نہیں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ ہیں وہاں چھوڑ کے چلے آؤ اور واپس مڑ کے نہیں دیکھنا اور جب چھوڑ کے آتے ہیں اور بیوی بی پیچھے سے پوچھتی ہے ابراہیم اتنا تو بتا کے چلا جانا خود چھوڑ کے جا رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے حضرت ابراہیم کا منہ اسی طرف ہے کہتی ہے خود تو چھوڑنے پہ دل نہیں کرتا تھا لیکن کہنا اس کا ہے جس نے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے وہی کہتا ہے جس نے جھولی ہری کی ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کے چلا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کان تل میرا پیغمبر میرا بڑا فرما بردار تھا سارے اعمال بندہ اس لیے کرتا ہے کہ کون راضی ہو جائے اور اللہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میرا بڑا فرما بردار تھا کان تلّہ فرما برداری کرنے والا تھا للہ اللہ کے لیے ہنیفن حنیف کا مینا ہے یک سو یک سو کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف لگ جانا ایک کا ہو جانا اللہ فرماتی ہے میرا ابراہیم حنیف تھا یک سو تھا اس نے پیشانی در در پہ نہیں جھکائی صرف میرے در پہ جھکائی سب سے رشتے توڑ لیے سب سے منہ موڑ لیا باپ کو جواب دے دیا قوم کو جواب دے دیا خاندان کو جواب دے دیا حکومت وقت کے سامنے ہے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے وطن چھوڑ دیا ہنی فن تھا میرے ساتھ خالص تعلق رکھتا تھا و لم یکو منل مشرقین اس کا میں نے کر چڑیے و یکو منل مشرقین اور نہیں تھا اور نہیں تھا منل مشرقین کن میں سے مشرقوں میں سے میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا میرا ابراہیم شرک نہیں کرتا تھا میرا ابراہیم غیر اللہ کا پجاری نہیں تھا شاکرن رن لے ان ہی. میرے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تعریفیں کر رہا ہے کتنی تعریفیں کر رہا ہے شاکرن کے رن لے ہی اللہ نے فرمایا میں نے جتنے انعام جتنے انعام جتنی نعمتیں جتنے احسان میں نے ابراہیم پر کیے تھے میں احسان کرتا تھا وہ شاہرن وہ میرے انعاموں کا شکر ادا کرتا تھا قدردان تھا قدر تھا شاکرن کا ایک مین آتا ہے قدردان کا وہ قدردان تھا شکر کرتا تھا ہی جو میں اس پر نعمتیں کرتا جاتا تھا بڑھاپے میں اولاد دے دی اس نے شکر کر دیا میں نے بیویاں دے دی اس نے شکر کر لیا میں نے قوم سے نجات دے دی اس نے شکر کیا سات دن اور سات راتیں جلتی ہوئی آگ کو ہم نے گلزار بنا دیا ہم نے بھی نعمتوں کی بارش برسائی اپنے پیغمبر پر شاہ کے رن لے ان ہی شکر کرنے والا تھا اللہ کے انعامات کا اللہ کی نعمتوں کا اجتبا ہو اللہ نے اس کو چن لیا تھا اجتباہ کا میں کیا چن لینا منتخب کر لینا پسند کر لینا چن لینا ہم نے ابراہیم کو پوری مخلوق میں سے پسند کیا چنا منتخب کیا تھا وہ ہدا ہو اور ہم نے اس کو رستہ دکھایا تھا الا سراطم کون سا رستہ ثابت یہ ہوا کہ سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پر کون چلتے ہیں امبیا چلتے ہیں جس پر حضرت ابراہیم چلے ہدا ہو الاسراتم مستقیم ہم نے اس کو ہدایت دی ہم نے اس کو چلایا ال سرات مستقیم سیدھے رستے کی طرف لیکن اشارتن اللہ دوسری بات کیا کہنا چاہتے ہیں جب اللہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو سرات مستقیم پر چلایا تو اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں ولم یقو منل مشرقین ولم یقو منل مشرقین ابراہیم سراتے مستقیم پر چلتا تھا لیکن میرا ابراہیم مشرق نہیں تھا تو در اصل اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سرات مستقیم وہ سڑک وہ رستہ ہے جس پر نبی چلتے تھے اور اس رستے میں شرک والی بیماری موجود ہو ایک جگہ اور دیکھیں سفر نمبر 162 سو نمبر 136 سفا نمبر ہے ایک سو کا نام ہے سورت انعام آیت نمبر ہے 162 سو باسٹھ انعام کا آخری سفع نکالیے جی 136 صفحہ نمبر 136 پارہ ہے آٹھواں سورت کا نام ہے سورت انعام آیت نمبر ہے 162 ایک سو چھتیس سفے پہ جائیے جی کل ان ہدانی ربی الا سراتم مستقیم کل میرے پیارے پیغمبر اعلان فرمائیے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے انی بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی ہے ربی میرے رب نے میرے پیغمبر اعلان کرو کہ مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے الا مستقیم کس رستے کی طے ہو گیا کہ سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس پہ کون چلتے ہیں نبی چلتے ہیں نبی پاک کو بھی کس رستے پہ چلایا گیا مجھے میرے رب نے سراط مستقیم پر چلایا میرے پیغمبر اعلان کرو کیا ہے وہ وہ سراط مستقیم کیا ہے دینن وہ ایک دین ہے کیمن پکا کی پکا مضبوط پختہ وہ ایک دین ہے پکا ملت ابراہیم اور ملت ہے کس کی ملت پمینا سنت ملت پمینا طریقہ طریقہ اور سنت ہے کس کی ابراہیم کی ہنی فن جو ابراہیم کیا تھا یک تھا در در پہ نہیں جھکتا تھا ہر ایک کی نیازیں نہیں بانٹا کرتا تھا یک تھا اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والا تھا وہ ماکان منل مشرقین اور ابراہیم جو تھا وہ مشرقوں میں سے معلوم ہوتا ہے سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر انبیاء چلے اور اس رستے میں شرک والی بیماری کوئی نہیں تبھی ساتھ ساتھ اللہ کہتے چلے جا رہے ہیں وہ ما کان منل مشرقی کیا ہے سرات مستقیم وہ ملت ابراہیمی کیا ہے جس سراط مستقیم پر آپ کو چلایا گیا وہ سراط مستقیم کیا ہے فرمایا کل میرے پیغمبر اس کا بھی اعلان کرو کہہ دیجئے ان سلا بے شک میری نماز و کی اور میری قربانی سلاتی میری نماز و کی اور میری قربانی اگر آپ کو میرے وہ درس یاد ہوں جب میں عبادت کی اقسام بیان کر رہا تھا قولی عبادت مالی عبادت اور بدنی عبادت تو یہ آیت میں نے آپ کو دکھائی تھی اگر آپ کو یاد ہو سلاتی میری نماز نماز میں کتنی عبادتیں دو قولی بدنی ہاتھ باندھنا پڑتا ہے رکو کرنا پڑتا ہے سجدہ کرنا پڑتا ہے اطحیات میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس میں کولی عبادت ہے سبحان اک اللہ سبحان ربی الم سبحان ربی ال... اللہ و سلواتو تیبات اشد اللہ یہ ساری کولی عبادت ہے ان سلا بے میری نماز کیا مطلب میری کالی عبادت میری کالی عبادت اور میری بدنی عبادت و نوسو اور میری قربانی قربانی میں کون سی عبادت ہے مالی اور میری مالی عبادت اور عبادت کی قسمیں کتنی ہے تین تینوں کی تینوں قسمیں آ گئیں مالی بھی بدنی بھی قولی بھی نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے میرے آخری پیغمبر میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے اس بات کا اعلان کریں ان نہ سلاتی بے شک میری نماز یعنی میری کولی عبادت اور میری بدنی عبادت و نو سو کی اور میری قربانی یعنی میری مالی عبادت و مہیا اور میرا زندہ رہنا و مماتی <تصفح> کر چڑیے میں نا گستاخی نہ ہو جائے وہ مماتی اور میرا مرنا مماتی میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا مرنا اب اس عالم کو آپ کیا کہیں گے جو عالم یہ کہتا ہو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ نبی پاک پر موت آئی ہے یہ گستاخی ہے یہ کہنا کہ نبی پاک پہ موت آ گئی ہے یہ تو گستاخی ہے جی یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کوئی بندہ جواب میں اٹھ کے نہیں پوچھتا کہ مولانا بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے ترمزی اٹھائیے ابن ماجہ اٹھائیے نسائی اٹھائیے حدیث کی ساری کتابیں اٹھائیے حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ پڑھو نبی پاک وسلم کی جسدر حضرت آشا کے حجرے میں ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں ان کو وہاں اطلاع ہوئی ہے کہ نبی پاک کا تو انتقال ہو گیا ہے حضرت ابو بکر وہاں سے جلدی جلدی آئے اور سیدھے حضرت آشا کے حجرے میں چلے گئے یہ جا سکتے تھے ان کی بیٹی کا گھر تھا ان سے کس کا پردہ تھا ان کی تو بیٹی کا گھر تھا تو یہ چلے گئے اندر نبی پاک کے جس میں جس پر سفید رنگ کی ایک چادر ڈالی گئی ہے حضرت آشا راویہ ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ابو جب اس جگہ پہ تشریف لائے نبی پاک کو سفید رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا تو میرے ابو نے نبی پاک کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور نبی پاک کے ماتھے کو چوم لیا میرے بابا نے نبی پاک کے ماتھے پہ بوسا دیا اور بوسا دے کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے تب ہیم و میے تب تیبتا و میتا تیری زندگی بھی پاکیزا تیری زندگی بھی پاکیزا وہ میتا جاؤ حضرت اوبکر صدیق سے لڑو جا کے کہ نبی پاک کے متعلق میت کا لفت کیوں کہہ رہا ہے تیب تحیم وہ میتا تیری زندگی بھی پاکیزا تیری موت بھی پاکیزا لا یوزی کو موتتین ہو موت تین اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا جس طرح باہر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے کہا نبی پاک وفات پاک ہیں میں اس کی گردن کلم کر دوں گا یہ عارضی طور پہ غشی آئی ہے ابھی آپ اٹھیں گے منافقوں کے سر کلم کریں یہ حضرت صدیق اکبر سب کچھ سن کے اندر گئے تھے اور وہاں یہ کہہ رہے ہیں لا یوزی کو کل موتین اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا دو موتیں جمع نہیں کرے گا کہ ایک موت تو اب آ گئی ہے اور اس کے بعد ایک موت آپ پر اور آئے نہیں جس موت کا فیصلہ ہونا تھا وہ موت آپ پر آ گئی ہے اب آئے ہیں مسجد نبوی میں ممبر رسول پر حضرت عمر کے منہ سے جھاگ بہ رہی ہے تلوار ان کے ہاتھ میں ہے جو کہے گا نبی پاک وفات پا گئے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا تو حضرت ابکر صدیق حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ میری بات سنو الارسلک یا عمر انہی قدموں پہ بیٹھ جاؤ لیکن حضرت عمر کچھ بھی نہیں سنتے ان کے کان اس طرف ہیں ہی کوئی نہیں وہ لگے ہوئے ہیں بیان کرنے حضرت ابو بکر صدیق ممبر پہ آئے فحمد اللہ اللہ کی حمد بیان کی وہ علی عل نبی نبی پاک کی ذات اقدس پہ درود کا توحفہ بھیجا اور اس کے بعد کہاسو یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جب ابو بکر بولا تو سارے لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کے پاس آ یہ ابھی ابھی اندر سے بھی آئے ہیں خود نبی پاک کے وجود اقدس کو دیکھ کے بھی آئے حضرت آشا کے حجرے سے آئے تو سارے لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے تو حضرت ابکر صدیق کہتے ہیں من کان منکم کم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے یاروں جو بندہ تم میں سے محمد پاک کی عبادت کرتا ہے جو بندہ تم میں سے نبی پاک کی پوجا پاٹ کرتا ہے جو بندہ تم میں سے نبی پاک کے سجدے کرتا ہے جو بندہ تم میں سے نبی پاک تو معبود مانتا ہے ان میں سے کوئی معبود مانتا تھا صحابہ معبود کس کو مانتے تھے کوئی نہیں مانتا تھا لیکن حضرت ابو بکر کا انداز دیکھیے سمجھانے کا حضرت ابو بکر کہتے ہیں اور تم جو کہتے ہو کہ نبی پاک کا انتقال نہیں ہوا یہ تو تب کہو جب تم معبود مانو اس لیے کہ موت تم کوئی اپنے نبی کو معبود مانتے ہو تم کوئی اس کے سجدے کرتے ہو تم کوئی اپنے پیغمبر کی پکارے کرتے ہو تم اپنے پیغمبر کی عبادت کرتے ہو تمہیں کہاں سے وہم پڑ گیا کہ نبی پاک کا انتقال نہیں ہوا من کانا منکم یا گدو محمدن فنا محمدن قد ماتا قد ماتا ماتا, ماتا کا کرو مینا آپ میں سے کوئی کر دے ماتا کا کیا میں نے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے گستاخی کا لفظ ہے یہ گستاخی حضرت ابو بک کی ہے انا محمد ان کد ماتا ان محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم کد ماتا اور حضرت ابو بکر نے خطبے کو بڑھاتے ہوئے کہا وہ من کانا میل کے پردے کھول کے سن لے فن اللہ ہیون لا یموت فعن اللہ ہیون لا یموت اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور نبی پاک پر تو موت آگئی انہ محمدن قد ماتا بات کو درس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو اس میں الجھاتا نہیں ہوں لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو حضرت ابو بکر نے کہا تبتا حیم و میتا تیبتا و میتا اور پھر کہا ان محمدن قد ماتا تم کہتے ہو کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے مرضی ہے جتھے مرضی دھکے کھاؤ سن رہن دو ابو بکر صدیق کے نام ہم تو ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ جاؤ جہاں دھکے کھاتے ہو دھکے کھاتے پھرو کسی کہانی والوں کے پیچھے بھاگتے پھرو ہم تو حضرت ابو بکر کے پیچھے اور حضرت ابو بکر نے یہ لفظ نبی پاک کے بارے میں استعمال کیا خود قرآن نے کیا ان کا میے انکا ان کا میتن بے شک میرے پیغمبر آپ جو ہیں نا می اس کا کرو میں نا آفام ماتا او کوتیلا آف ام متا یہ قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ گستاخی پھر قرآن کر رہا ہے کہ نبی پاک پر ماتا متا لفظ استعمال کرتا ہے میت کے لفظ استعمال کرتا ہے ان کا می مَيِّتٌ تم وہ ان میتون یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں سارے یہاں بھی استعمال ہوئے مہیا یا میری زندگی و مماتی شاباش نہیں ایمان وچو نکل دا مماتی اور میرا مرنا میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا مرنا للہ کس کے لیے اللہ کے لیے رب العالمین جو پالن ہار ہے تمام جہانوں کا لا شریک لہو لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے بار بار سرات مستقیم کے لفظ کے ساتھ اللہ بار بار کہتے ہیں ماتانا من المشرقی لا شریک لہو اللہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں سرات مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک موجود ہو یہ پکا اگے جا کے تفصیل ساری کرنی ہے سی انشاءاللہ سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے پر نبی چلے جس رستے پر سارے انبیاء چلے جس رستے پر صدیقین کین چلے جس رستے پہ صالحین چلے جس رستے پہ شہداء چلے اور وہ نبیوں والا رستہ سراط مستقیم ہے اور اس رستے کے اندر شرک والی بیماری موجود ہو آئیے ایک اور جگہ دیکھیے سفر نمبر ہے دو سو اٹھتر سفر نمبر دو سو اٹھتر سورت کا نام ہے سورت مریم سورت کا نام ہے سورت مریم پارہ ہے سولہ دو سو اٹھتر سفا نمبر دو سو اٹھتر آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس دو سو ستر پہ چلے جائیے اٹھتر سے پچھلے سفے پہ آ جائیے دو سو ستتر پہ آخری دو لائنے جی صفحہ دو سو ستتر کا نام سورت مریم آیت نمبر تیس کال اینی عبد اللہ آتانی البا و جالنی نبیا کھڑی ہے مائی مریم جبریل آ گئے انسانی شکل میں یہ کہتی ہیں خلوت میں تم آ گئے ہو میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے جبریل کہتے ہیں مریم جسے تم نوجوان سمجھی بیٹھی ہو میں انسان نہیں ہوں تیرے رب کا ایلچی ہوں تیرے رب کا پیغامبر ہوں کا ہوں تیرے رب کا کیوں آہا بالا کے غلامن ذکیا آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دے دیں ستھرا سا بیتا دے دے کون کہہ رہا ہے جبریل بھیجا کس کو کس نے تھا جبریل کو جب ایلچی کو آپ بھیجیں کسی دوسرے شہر یہ پیغام فلا چودھری کو دے آؤ ایلچی اپنی بات کرتا ہے کہ بھیجنے والے کی بھیجنے والے کی تو جبریل بھی بات کس کی کر رہا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے کہ تجھے ایک ستھرا سا پاکیزہ بیٹا عطا کریں ہمارے دوست یہاں سے ثبوت پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو جی جب کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں گا لا کے غلامن لامنظ بیٹا میں دوں گا میں دوں گا فرشتے دے سکتے ہیں تو نبی نہیں دے سکتے کڑیاں جوڑ کے وہ پیر صاحب اپنے تک لے آتے ہیں مولوی صاحب اپنے تک لے آتے ہیں فرشتے دے سکتے ہیں تو نبی بھی دے سکتے ہیں نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں یہاں جبریل کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں گا اس کے بڑے جواب ہے سورت آل عمران میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جبریل امین مریم کو کہتے ہیں سورت آل عمران میں جبریل امین مریم کو کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تیرے رب کا ایلچی بن کے ان اللہ یو بغلام کا اللہ تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک کی تفصیر کا اصول کیا ہے قرآن کا میں وہی معتبر ہوگا جو قرآن خود بیان کرتا ہے سورت مریم میں یہ کہا عال عمران میں کہا جبریر نے کہا ان اللہ یو بشر بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک لڑکے کی لیکن میں اسی آیت میں جواب دے دیتا ہوں مریم کو جب جبریل کہتی ہیں بیٹا ہوگا میں بیٹا دینے آیا ہوں تو مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی مریم کہتی ہے شادی میری کوئی نہیں ہوئی کہ بیٹا ہلالی پیدا ہو بدکارا زانیہ میں نہیں ہوں کہ بیٹا غلط پیدا ہو غلم یم سسنی بشرم آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ ہو نہیں لگایا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا انا کیسے ہوگا بیٹا کیسے ہوگا شادی میری کوئی نہیں بیٹا کیسے ہوگا کیا اللہ کا یہ اصول نہیں کہ نر مادہ کا جوڑا جب تک امتزاج نہ کرے اس وقت تک اولاد پیدا نہیں ہوتی یہاں میں اکیلی عورت شادی میری کوئی نہیں بدکارا میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ بیٹا کیسے ہوگا انا کیسے ہوگا بیٹا جبریل نے دینا ہوتا تو وہ جو پوچھتی تھی کیسے ہوگا یہ کہتا ایسے ہوگا دے جو رہا ہے دے جو رہا ہے تو اسے بتاتا نا مریم کہتی انا بیٹا کیسے ہوگا بتا جبریل بیٹا کیسے ہوگا شادی میری کوئی نہیں ہوئی بدکارا میں کوئی نہیں جب مریم نے زور ڈالا تو جبریل کہتی ہیں کال ربو کے کالا کال ربو کے ہوا مجھے نہیں پتا کہ بیٹا کیسے ہوگا تیرا رب کہتا ہے کہ اس طرح دینا بھی میرے لیے آسان ہے کالا ربو کے کالا ربو کے ہوا ال مریم باہر چلی گئی گھبرائی بڑی ہے کمواری لڑکی ہے شادی اس کی کوئی نہیں چند لموں کے بعد اس کے ہاتھوں پہ بیٹا آنے والا ہے اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں میں لے جانا ہے بڑی گھبرائی ہے کہتی ہے مت تو قبلا ہاضا وکن تو نسیحم منسی میں مر گئی ہوتی میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی لوگ میرا نام بھول گئے ہوتے میرے ساتھ کیا بن گیا کہ اچانک اوپر سے آواز آئی کہاں بیٹھی ہو کہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوں اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں کہ کھجورے تو نہیں ہیں فرمایا اس کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجوریں گرانا ہمارا کام ہے کلی کھاؤ اسے اب دیکھو کوئی چشمہ کوئی کنواں کوئی ندی کوئی نالہ کوئی نلکا کوئی چیز ہے جہاں سے پانی پی سکتی ہو ادھر ادھر دیکھا فرمایا مولا کوئی نلکا کوئی چشمہ کوئی ندی کوئی نہر کوئی نالہ موجود نہیں ہے اللہ نے فرمایا ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو ہم نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا ہے بشربی پیو وکری آئینا مریم کھجورے بھی بغیر سبب کے پانی بھی بغیر سبب کے اور عیسیٰ بھی بغیر سبب کے آج ہر چیز ہی بغیر سبب کے آ رہی ہے کھجورے نہیں تھی آ گئی پانی نہیں تھا چشمہ جاری ہو گیا اب عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ پہ کر رہی آئی نا اللہ فرماتی ہے بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر آنکھیں اپنی ٹھنڈی کر بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے مولا بڑا پیارا بیٹا ہے پھر حضرت عیسیٰ تھے نا بڑا پیارا بیٹا ہے لیکن مولا قوم کو جا کے کیا کہوں گی ابھی تو میں نے جانا ہے وہاں سہیلیاں ملیں گی پڑوسنے ملیں گی ان کو جا کے کیا کہوں گی اللہ نے فرمایا بھولی مریم ابھی تک تجھے میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا جو اللہ خشک درخت سے تازہ کھجورے گرا سکتا ہے اور جو تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے اور جو بغیر خامت کے بیٹا دے سکتا ہے وہ تیری لاج بھی رکھ سکتا ہے وہ تیری لاج بھی رکھے گا گھبراتی کیوں وہ تم جب جاؤ گی وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے سب کچھ تو کہنا اس عیسا کی طرف اشارہ کر دینا اور تم کہنا اس سے پوچھو مریم آ گئی بیٹا پاس ہے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہنے لگے تیرا باپ ایسا نہیں تھا تیری ماں ایسی نہیں تھی تیرا قبیلہ ایسا نہیں تھا تیرا خاندان ایسا نہیں تھا تو, تو پیغمبروں کے خاندان کی لڑکی ہے یہ بیٹا کہاں سے اٹھا کے لائی ہو تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی فاشار مریم نے اشارہ کیا عیسا کی طرف اس سے پوچھو کہنے لگے کیفا نکلنے مو من کا نہ فل سبیہ وہ جو پنگھوڑے میں بچہ ہے اس سے باتیں کرے اپنا الزام اس کے اوپر ڈالنا چاہتی ہوں اپنا الزام اس پہ ڈالنا چاہتی ہوں جب باتیں ذرا تیز ہوئی نا اللہ نے فرمایا اٹھو میرے عیسا تیری ماں پہ توہمت لگ گئی ہے ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کرتے میری توحید بھی سنا اب ماں کی گود میں پگوڑے میں ایک دن کا بیٹا عیسا بچہ ایک دن کا بولا اللہ کو اس کے بول اتنے پسند آئے اللہ نے ان کے بول قرآن بنا دی قرآن میں جگہ دے دی اب پڑھیے کال انی عبد اللہ پہلا جملہ عیس علیہ اسلام کی زبان سے نکل رہا ہے ماں کی گود میں این عبد اللہ میں اللہ میں سے نکلاؤں پھر سوچ لو ایک بیری عبداللہ اللہ دے میں نہیں میں اللہ میں سے نکلاؤں میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوں نہیں میں نئی یہ کیا میں نا ہے انی عبداللہ نہ انی ان اللہ نہ ابن اللہ نہ میں اللہ نہ میں اللہ کا بیٹا نہ میں اللہ کی جز نہ میں اللہ کا حصہ انی عبد اللہ میں کون ہوں اللہ کا بندہ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے عبد کا لفظ تبھی تو نبی پاک امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین رحمت اللہ علمی شفیع المزنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کو سارے ناموں میں سے عبد اللہ پسند سبحان نام بچے کا کیا رکھا جائے عبداللہ اللہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تبھی تو میں والی رات کا جب تذکرہ کیا نہیں کہا سبحان اللہ اسراب نبی سبحان اللہی اسرا بے رسولی ہی یا بے نوری ہی نہیں فرمایا سبحان اللہ اسرا بے آبدی ہی اسرا بے آبدی ہی سفر ایسا تھا نا مغالتا لگ سکتا تھا کوئی کہہ سکتا تھا بشر ہو کے ارشاں تے جا کو نہیں سکتا سفر ایسا تھا نا مغالطہ لگ سکتا تھا کہ بشر ہو کے ارشاں تھے جا کوئی نہیں سکتا اس لیے اللہ نے فرمایا نانا کسی مغالطے میں نہ رہنا سبحان اللہ اسرا عبدی ہی وہ لے گیا اپنے بندے کو اور جب وہ بندہ پہنچ گیا کربے الہی میں اس کے وجود کو اس کے جسم کو جیتے جاگتے بیداری کے عالم میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس درجے پہ پہنچایا جہاں بلندی کے درجے ختم ہو گئے تھے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں تھا بلندی کا وہاں تک اللہ میرے نبی کے وجود کو لے گیا وہاں تک اللہ میرے پیغمبر کے وجود کو لے گیا جس جگہ پہ جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں گیا حضرت موسا کی روح بھی کبھی وہاں اللہ میرے پیغمبر کے وجود کو لے گیا بلند کیا قرب اپنا نصیب کیا تو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ جب یہ بندہ یہاں تھا تو پھر تو ابدھ تھا لیکن جب وہاں پہنچا جب عرشے الہی کے قریب پہنچا جب وہ سدرت منتہا سے اوپر چلا گیا تو پھر کچھ اور بن گیا ہوگا نہیں ستائیسواں پارا سورت کا نام سورت نجم اللہ نے اس سفر کا تذکرہ اس سورت میں جا کے فرمایا اللہ نے فرمایا جب میرا پیغمبر مکے سے چلا تھا تو بے ابدی ہی تھا اور جب میرا بندہ سدرت المتہا سے اوپر جا رہا تھا قرآن نے کہا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 کی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فرش پہ تھا تب بھی ابدھ تھا میرا پیغمبر سدرت المتہا سے پار چلا گیا تو تب بھی کیا تھا ابدھ تھا انی ابد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتان کتاب اللہ مجھے کتاب دے گا ماضی کا سیگا تحقق کے لیے مانا مزارے کا کریں گے ایسا کام ایسا کام جس نے آگے جا کے لاز من ہونا ہے ایسا کام جس نے آگے جا کے لاز من ہونا ہے اس کو ماضی کے سیگے سے ذکر کرتے ہیں ہر زبان میں ہر زبان میں مثلاً ایک بندہ ہیرون پہ لگ گیا صبح شام ہیرون پیتا ہے اس کی صحت گرنے لگ گئی تو دیکھنے والے کہتے ہیں اے تھے مر گیا اے تھے مر گیا وہ جو یقینی چیز ہے اس کو ماضی کے سیگے سے ذکر کر دیتے ہیں تحق کے لیے مانا مزہ کا ہوتا ہے ابھی وہ بندہ مرا نہیں ہے آگے جا کے مر سکتا ہے تو عیسا علیہ اسلام ماضی کا سیگا بول رہے ہیں تحقق کے لیے مانا مزہ کا کریں گے آتان کتاب اللہ مجھے کتاب دے گا وجال نبیہ اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے وہ اوسانی وجال مبارکن اور اللہ نے مجھے بنا دیا برکت والا اینا ما کم تو جہاں بھی میں رہوں گا وہ اوسانی بھی سلاتے اور اس نے مجھے حکم دینا ہے کس کا اگر ماضی کا مینا کریں اب پنگوڑے میں نماز نہیں پڑھنی ابھی تو ایک دن کے بچے ہیں ماضی کا یہاں آپ کر ہی نہیں سکتے اوسانی بھی سلاتے مجھے اس نے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے وہ زکاتے اور زکات دینے کا حکم دینا ہے ما تم تو جب تک میں کیا رہوں زندہ رہوں میں نے نماز بھی پڑھنی ہے میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے وہ برم بے اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بھی اللہ نے حکم ہو. دین والدتی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے صرف والدہ تھی اسی لیے اپنی والدہ کا ذکر کیا ولم یجالنی جب بارن اللہ نے مجھے تندخو غصے والا نہیں بنایا وہ سلام اور مجھ پر سلام ہے اللہ کا مجھ پر سلام ہو اللہ کا یوم ولیت جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموتو تو آگ چھڈو آگ چھڈو کوئی گل نہیں قرآن تے موت لفظ استعمال کر رہے ہیں نبیاں تھے خود ہی علیہ اسلام کہتے ہیں یوم ولت جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموتو جس دن میں نہیں بولنا چاہیے و یوم اموتو جس دن میں مروں گا وہ یوما ابا سویا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اگر توجہ ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں صرف تین زندگیوں کا ذکر کیا رب نے عیسا علیہ السلام کی تین زندگیاں یوم ولد دنیا میں آ پیدا ہو گئے وہ یوم امو جس دن موت آ جائے گی اس دنیا سے چلے گئے سو اور تیسری زندگی ہے جب قیامت کے دن کھڑا ویچ چوتھی زندگی کوئی نہیں تم چوتھی درمیان میں بناتے ہو کہ قبروں کے اندر جا کے پھر زندہ ہوتے ہیں تو پھر قیامت کے دن موت آئے گی تو پھر ان کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا وہ زندگیاں کتنی بن گئی تین زندگیوں کا ذکر کرتا ہے قرآن یو مولت تو جس دن میں پیدا ہوا اس دنیا میں آ گیا وہ یومام تو جس دن مجھ پر موت آ جائے گی اس دنیا سے چلا جاؤں گا وہ یو ماؤ با اور جس دن قیامت کے دن مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا زال کئی سبنو مریم یہ ہے عیسا بیٹا مریم کا اب عربی کے اس لفظ کو اردو میں کیسے ترجمہ کریں قول الحق بات سچی بات پکی یہ ہے عیسا بیٹے مریم بیٹا مریم اوسائیو تم کہتے ہو عیسا ابن اللہ تم کہتے ہو ان اللہ سال سو سلاسا تم کہتے ہو عیسا اللہ کا بیٹا ہے تم کہتے ہو عیسا اللہ میں سے نکلا ہے وہ عیسا نہیں ہے یہ عیسا ہے جو کہتا ہے انی عبد اللہ اللہ کا یہ ہے عیسا بیٹا مریم کا قول الحق بات سچی بات پکی جو اللہ کی ابدیت کا اقرار کر رہا ہے اللہ فی ہے جس عیسا کے بارے میں وہ شک کر رہے ہیں عیسائی شک کر رہے ہیں یہ ہے عیسا بیٹا مریم کا ماں کان نہیں ہے اللہ کے لائق اللہ کے لائق نہیں ہے والا دن کہ وہ اولاد بنائے وہ کسی کو بیٹا بنائے جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے اور یہودی کہتی ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے نانا بھائی ما کان اللہ اللہ کو یہ بات لائق نہیں ہے اتہ خزم والا دن کہ اللہ اولاد بنا لے صبح ہو اس کی ذات کس سے اولاد سے سبحانہ اس کی ذات پاک ہے اولاد سے جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فن نما اس کام کو کہتا ہے کن ہو جا وہ تو مجھے بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے میرا کوئی کام رکا ہوا ہے کہ وہ میری حمایت کریں گے میری امداد کریں گے میرا تعاون کریں گے یا وہ فلاں اختیارات جو ہیں وہ فلاں بیٹے کے حوالے کر دو اور فلاں چیز فلاں بیٹے کے حوالے کر دو مجھے کیا ضرورت پڑی بیٹے بنانے کی ہم تو کہتی ہیں کن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ورنہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ارادہ کرتا ہے اور چیز بن جاتی ہے اللہ ارادہ کرتا ہے چیز بن جاتی ہے یہ ساری تقریر جو آپ کو حضرت عیسہ کی سنائی اس آنے والے جملے کے لیے سنائی تھی اب اس پہ ذرا غور کر لو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام تقریر کرتے کرتے فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ ربی میرا رب و ربکم میرا پالن ہار تمہارا پالن ہار میرا مربی تمہارا مربی مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا میری ضروری یاد کا خیال کرنے والا تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا سب کا روزی رسان ہر ایک کی ضروریات کا لحاظ کر کے اس کو مہیا کرنے والا وہ جو رب ہے نا وہ صرف اللہ ہے فا بدو ہو پس اسی کی عبادت کرو ہو پس اسی کی عبادت کرو پس اسی کی پکار کرو پس اسی کا سجدہ کرو پس اسی کی عبادت کرو ہاضا سرا مستقیم یہی ہے رستہ سیدھا کون سا رستہ جس رستے میں عبادت کس کی ہوگی اس میں شرک موجود ہو نہیں ہوگا ان اللہ ربی و ربکم فابدو ہو وہ اللہ جو میرا رب اور تمہارا رب ہے فابود ہو اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اسی ایک اللہ کی پکار کرو اسی ایک اللہ کی نظر و نیاز دو میں عبادت کا سارا مفہوم بیان کر چکا ہوں اسی ایک اللہ کی نظر و نیاز دو اسی ایک اللہ کو عالم الغیب سمجھو اسی ایک اللہ کو غائبانہ پکارو یہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہاضا سرا یہ رستہ کون سا ہے سیدھا ہے توجہ سراط مستقیم وہ رستہ جس رستے میں عبادت کس کی ہوگی بولو خالص عبادت کس کی ہوگی اللہ کی میں نے ثابت کر دیا سورت مریم سے جس رستے میں خالص عبادت ہوگی اللہ کی وہ رستہ ہے سرات مستقیم توجہ چاہیے چلیے پلٹیے سورت فاتح کی طرف پلتی ہے سورت فاتحہ میں انابودیا کا نابو دو ونستین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ونستین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں نمازی کہتا ہے مولا یہ تیری ہی عبادت کرنا یہ تجھ ہی سے مدد مانگنا ایک دن سرارتل مستقیم یہ رستہ مجھے دکھا یہ سیدھا رستہ ہے اس رستے پر پکا رکھ تو سراط مستقیم کی تفسیر اور تشریح سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے ایا کا نابو و ایا کا ایک جگہ اور دیکھیے صفحہ چار سو ایک ہے صفحہ چار سو ایک سورت کا نام ہے سورت یاسین سورت کا نام ہے سورت یاسین سفر چار سو ایک آیت نمبر ہے انسٹھ سفا چار سو ایک سورت کا نام سورت یاسین اور آیت نمبر انسٹھ سفر چار سو ایک کی چوتھی سطر ہے جی ممتاز الو ہل مجرمون الگ ہو جاؤ میدان ہے قیامت کا قیامت کا میدان لگا ہوا ہے حشر کا میدان لگا ہوا ہے اللہ تعالی فرماتے وم تازو الگ ہو جاؤ الیوم آج او ہل مجرمون اور مجرموں اور مشرقوں اور شرک کرنے والے لوگوں الگ ہو جاؤ ہمارے نیک آدمیوں کے نزدیک مت آؤ الگ لینے بناؤ الگ ٹولا اپنا بناؤ الگ ہو جاؤ الم آدل کم ان مجرموں کو الگ کر کے ان مشرکوں کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میدان معاشر میں علم الم آحدل کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا اپنی کتابوں کے ذریعے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا قرآن کریم کے ذریعے یا بنی آدم اور آدم کی اولاد اللہ تابد الشیطان کہ شیطان کی عبادت مت کرنا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا قرآن میں تمہیں کہا نہیں تھا تو میں تمہیں کہا نہیں تھا انجیل میں تمہیں کہا نہیں تھا زبور میں تمہیں کہا نہیں تھا صوف ابراہیمیہ میں تمہیں کہا نہیں تھا صحائف موسویہ میں ہم نے تم کو حکم دیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے ہم نے تمہیں حکم دیا تھا اپنی کتابوں کے ذریعے اللہ تابد شیطان کہ شیطان کی عبادت مت کرنا کیا مطلب یعنی شیطان کی اطاعت کر کے غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا شیطان کے پیچھے چل کے شیطان کی فرما برداری کر کے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نہ کرنا کیوں انکم بے شک وہ شیطان تمہارے لیے ادب دشمن مبین کھلم کھلا اس نے تمہارے بابا کو سجدہ نہیں کیا تھا تمہارے بابا کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دے دیا تھا وہ انے صرف میری عبادت کرنا یہ حکم نہیں دیا تھا میں نے کہ انے بدونی صرف میری ہی عبادت کرنا ہاضا سرا تم یہ ہے رستہ سیدھا تو سیدھا رستہ کون سا ہوا جس رستے میں عبادت خالص ہوگی تو کس کی ہوگی پکار ہوگی تو اللہ کی ہوگی عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی سجدہ ہوگا تو اللہ کا ہوگا نظر و نیاز دی جائے گی تو اللہ کی دی جائے گی اس رستے کو قرآن نے کہا سراطے مستقیب کہ اس رستے میں شرک والی بیماری موجود ہو نہیں ہے اب سرات مستقیم کی تشریف سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تیری ہی عبادت کرنا تجھ ہی سے مدد مانگنا اح دن سرات مستقیم یا اللہ ہمیں مرتے ٹائم تک اسی رستے پر بکارک. یہ سرات مستقیم کا جو مضمون ہے آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ بڑا اس کو تھوڑا سا وسیع کریں گے اب تو ہم نے عبادت اور شرک پہ محدود رکھا قرآن پاک نے اس کی جو تشریح کی آئندہ جمعہ جب اس کو بیان کریں گے اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے معاملات کی اور احسانات کی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جس طرح آپ حضرات آج تشریف لائے آیا موسم کی خرابی کے باوجود امید نہیں تھی لیکن میرے گزشتہ اعلان کے اس کا اثر آپ نے قبول کیا میں پھر آج یہی کہوں گا کہ ہماری یتنی مخالفت لوگ کرتے ہیں یا جو راستے کی دیوار بننا چاہتے ہیں انہیں تکلیف درس قرآن کی اس درس کی تکلیف ہے کہ لوگ جا رہے ہیں لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ ان کے بنتے چلے جا رہے ہیں یہ تکلیف ہے اور اس کے لیے وہ اشتہار بازی ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی فوٹو سٹیر تقسیم کرتے ہیں اس کے لیے وہ لوگوں کو ورگ رہتے ہیں جاتی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ قبر میں کچھ نہیں ہے پتھر ہو گئے نبی پاک ختم ہو گئے جی جل سڑ گیا ہرشہ ختم ہو گئی اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے بندیالوی صاحب کا یہ عقیدہ ان کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے میں نے آج جمعے پہ بھی بیان کیا ہے اور آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں قرآن میرے سامنے ہے میں خانے خدا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا وجود مقدس نبی پاک کا کفن مبارک طیب کفن یہ تو ایک الگ بات رہ گئی کفن بہت اعلیٰ جو جسم سے ٹچ ہو رہا ہے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے اور آپ کا وجود جو ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے جو ذرے ریت کے جو ذرے نبی پاک کے وجود سے لگتے ہیں ان ذروں کا مقام بھی چودہ طبقوں سے بلند تب پھول کے ساتھ تشبیح دے دوں خدا کی قسم میرے نبی کے وجود